حرب الفجار عرب میں عرصہ سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا واقعہ فیل کے بعد مشہور مارکہ پیش آیا وہ مارکہ حرب فج کے نام سے مشہور ہے یہ مارکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا اول قیس قریش پر غالب آئے بعد میں قریش قیس پر غالب آئے بالآخر صلح پر جم کا خاتمہ ہوا بعض دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض سچاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے مگر قتال نہیں فرمایا علامہ سہیلی فرماتے ہیں و انما لمبات رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی و کانہ یمب العلّم وقد کانہ بلغ سند القطال لی انَََہا کانت حربف الجارم و کانو اعظم ولمقطلتکون کلیمت اللہ یعنی اسمارکے میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر جنگ نہیں کی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ کرنا فس اور فجور ناجائز اور حرام تھی اسی وجہ سے اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں علاوہ ازیں سب کے سب کافر تھے مومن کو قتل و قطال اور جنگ و جدال کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو ابن ہی فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر چودہ یا پندرہ سال کی تھی اور محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف بیس سال کی تھی سیرت ابن اشام حلف الفضول میں آپ کی شرکت لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدت سے جاری تھا مگر کہاں تک حرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت گری کے انصداد کے لیے فضل ابن فضالہ اور فضل ابن وضاحٰ اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہیں کے نام پر حلف الفضول کے عنوان سے مشہور ہوا اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے زبیر عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے اشعار یہ ہیں ان الفضول و تَاقد اللہ یوقیم بت مک ظالم امرہ تعدد و تباسو فلجار ترجمہ فضل ابن دوا اور فضل ابن فضالہ اور فضیل ابن حارث نے سب سے اس امر پر عہد اور حلف لیا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہ سکے گا اس پر سب نے پختہ عہد کیا پس مکہ میں پڑوسی اور آنے والا سب معمول و محفوظ ہیں سیرت ابن ہشام جب شوال میں حرف فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو زی قد الحرام میں حلف الفضول کی سلسلہ جمبانی شروع ہوئی اور سب سے پہلے زبیر ابن عبد المطلب اس معاہدے اور حلف کے محرک ہوئے اور بن حاشم اور بنی زہرہ اور بنی تمیم عبداللہ ابن جدان کے مکان پر جمع ہوئے عبداللہ ابن جدان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا دیسی ہو یا پردیسی حت الوسع اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے طبقات ابن سعد نبى کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ ابن جدان کے گھر میں حاضر تھا اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ خود بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا